السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخفر امید کروں گا کہ آپ تمام بے خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے تبارک قرآن کا آغاز کرتے ہیں الحمد فأعوذ من بسم الرحمن يا کا الله اللہ کا یا نبی اللہ وحل علی کا واصحب کا نور اللہ اللہ پندرواں سپارہ نمبر اکتالیس اللہ تبارک ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ صرفنا في هذا القرآن وما یزید کنز ایمان اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ترے طرح سے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت اس آیت مقدسہ میں ارشاد جو فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں ترح طرح سے بیان فرمایا ہے تو مراد یہ ہے کہ دلیلوں سے بھی اور مثالوں سے بھی حکمتوں سے بھی عبرتوں سے بھی اور جا بجا اس مضمون کو قسم قسم کے پیرایوں میں بیان فرمایا اور اس سے یہ اس لیے فرمایا تاکہ وہ سمجھیں یعنی انہیں نصیحت حاصل ہو اور لیکن اس سے انہیں نفرت بھی بڑھی یعنی وہ دین سے دور ہی رہے یہ کفار کا حال ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بات سے راضی تھا کہ وہ قرآن پر غور و فکر کر کے اس پر ایمان مان لے آتے لیکن اللہ کو علم تھا کہ وہ قرآن کے دلائل اور مثالوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں گے سو ایسا ہی ہوا آئے نمبر بیالیس اور ترتالیس ہے ارشاد فرمایا گیا اگر اس کے اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے صبح اور برطری ان کی باتوں سے بڑی برتری سبحان اللہ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ یہ کفار بکتے ہیں تو جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی رائے ڈونڈ نکالتے یعنی اس سے برسرے مقابلہ ہوتے جیسا کہ بادشاہوں کا طریقہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا تو ہے نہیں تو اس آیت میں یوں سمجھ لیجیے کہ کئی طرح سے اللہ تعالی نے اپنی علوہیت کا بیان فرمایا ہے ایک تو اس طرح سے کہ اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے اور جو جس علاقے پر غلبہ حاصل کرتا وہاں اپنا نظام جاری کر دیتا اور اسی طرح اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور دوسری مطلب نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو وہ اللہ کے ملک اور اس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے اس تک پہنچ چکے ہوتے کیوں کہ اللہ ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نہیں مانتا بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے تو ایسے میں ضروری تھا کہ وہ عرش پر ہلّا بول دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعوے کو باطل کر دیتے لیکن وہ ایسا کر نہ سکے اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مشرقین یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بت اور ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے جو عرش کا مالک ہے اور وہ سال ہر سال سے اللہ کا غرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اب تک ان کو عرش کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا اور جبکہ وہ عرش تک نہیں پہنچے تو ماننا پڑے گا کہ بتوں کی عبادت کر کے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے البتہ جہنم میں ضرور جا رہے ہیں تو بہرحال یہاں اس طرح سے کئی نکات ہیں مفت سرین اور صلی اللہ کے پاک کلام سے متعلق نکات بیان فرما کر اللہ کی الوحیت کا جو ہے وہ درج ارشاد فرمایا گیا ہے آئے نمبر چوالیس تو ولا کل نہ تصبی خہم ان نہ ہو غفورا اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ فلم والا بخشنے والا ہے اس سائز میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں یعنی زبان حال سے پاکی بولتے ہیں اس طرح کہ ان کے وجود سانے کے قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں یا زبان قال سے اور یہی صحیح ہے اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہے اور صرف سے یہی منقول ہے اور فرمایا گیا کہ کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے جمادات نباتات خیوان ہر چیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تصریح کرتا ہے اور ان سب کی تصویر حضرت سیدنا ابن مقدور سے منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا اور حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بےست کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا ابن عمر طبی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تقیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رویا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دستے کرم پھیرا اور شقت فرمائی اور تسکین دی ان تمام احدید سے جماد کا کلام اور تسبیح کرنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے لیکن رب فرماتا ہے لا قلعہ تفقی خم ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے یعنی اختلاف لوغات کے باعث یا دشواری ادارہ سے سبب یعنی ہم لوگ ظاہر ہے کہ ان کی ان جماعتات نباتات وغیرہ کی اور حیوانات کی بھی چونکہ لغت نہیں سمجھتے زبان نہیں سمجھتے یا اللہ نے ہمیں ظاہر ہے یہ ادراک نہیں دیا کہ ہم ان کی زبان سمجھ سکیں تو اس وجہ سے ہم ان کی تصویر کو نہیں سمجھتے تو اللہ فرماتا ہے بے شک وہ علم والا ہے بخشنے والا ہے کہ بندوں کی غفلت پر عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اب اس آیت سے متعلق ظاہر ہے کہ بہت طویل درد ہو سکتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت تصویر کرنے سے متعلق حدیثیں بھی بہت ہی ہم پیش کر سکتے ہیں چند ایک حدیث ہے تو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے آئیے چلے چند حدیثیں میں اور آپ کو پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو بس جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے ازام دیا کرو کیونکہ تمہاری آواز کو جہاں تک جن اور اے وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی سبحان اللہ تو سماج بھی ثابت ہوئی نا تمام چیزوں کی بھلے وہاں جنگل میں پتھر ہوں بھلے وہاں پر حیدان ہوں بھلے چرند ہوں پرند ہوں حشرات الرد ہوں کیڑے مکوڑے ہوں جراثیم ہوں اور جنات بھی ہو نہ جانے کیسی کیسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی بخاری کی حدیث ہے حضرت کے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ہم کھانے کی تصویر سنتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طرح میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا حضرت ان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بھی ہی پڑا کرو کیونکہ یہ تمام مخلوق کی سلاد ہے اور تمام مخلوق کی تصبیح ہے اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے ہر چیز اللہ کی تصبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتی ہے سبحان اللہ تو اس حبیب سے بھی معلوم چلا کہ ہر چیز اللہ تبارت وطالعہ کی جو ہے وہ تصدیق پڑتی ہے اب یہاں اس ضمن میں ایک بات اور بھی مطلب بیان کروں کہ قبر پر قرآن کی تلاوت کرنے سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے مزید کو قرآن کا ثواب ظاہر پہنچانا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تسبیح کرتی ہے تو جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو قبر کی مٹی وہاں کے پودے بھی اللہ تعالی کے پاک کلام کو سن کر اللہ کی تسبیح پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب زیادہ بہتر انداز سے وہ کریں گے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان سے گزرا مرخ نے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر سورہ اخلاص پڑھنے کا اجر ملے گا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس ضمن میں ظاہر ہے کہ بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ پیش کی جا سکتی ہیں چنانچہ آیت نمبر تینتالیس میرا کا بھی ارشاد فرماتا ہے اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا, پردہ کر دیا چھپا ہوا پردہ کر دیا یعنی آپ کو وہ دیکھ نہ سکیں شان کیا ہے کہ جب آئے تبت یادا نازل ہوئی تو ابو لہب کی عورت پتھر لے کر آئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تشریف رکھتے تھے اس نے حضور کو نہ دیکھا اور حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگی تمہاری آسا کہاں ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری ہجو کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیر گوئی نہیں کرتے تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لائی تھی معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس نے حضور کو دیکھا نہیں فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا اس واقعے کے متعلق جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر ہے مستور کی کئی تفصیلیں علما نے کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطلب اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا حجاب ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکتے تھے اور نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ رسول پاک علیہ السلام کو ایزا نہیں پہنچا سکتے تھے اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے قریش کے سب و شتم اور ان کی لعنت کو مجھ سے کس طرح دور کر دیا ہے وہ مزم کو سب و شتم اور لعنت کرتے ہیں اور میں محمد ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پانچ پروردگار ارشاد فرماتا ہے آئس نمبر 46 چھیالیس وجا اللہ اللہ کلو و نُفُورًا اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ ان سے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں روئی اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے اس آیت میں مطلب فرمایا گیا کہ کفار گرانی کے باعث قرآن نہیں سنتے یعنی ان کو قرآن سے تکلیف ہوتی ہے وہ قرآن کریم سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں تو اس پر یہ ذہن میں کسی کے آ سکتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی ہے تو پھر وہ ایمان نہ لانے میں تو معذور ہیں تو اب ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت کرنے کی کیا توجہ ہے تو جواب یہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بغ اور انعد سے اللہ کی جناب میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی مستعفی کی جس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ زوئی لگا دی آئس نمبر سینتالیس اور اڑتالیس محنو علم رجولم مس ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں اور جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا ام برقئی فطر ابو لقل امسالو فد الو فلاستی دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیح جی تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے سینتالیس اور 48 ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں یعنی سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تقریب کے لیے کفار اگر قرآن سنتے بھی تھے تو اس لیے کہ مذاق اڑائے یا پھر جو ہے وہ سنے اور جھٹلائیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو رب فرماتا ہے جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا ہو تو ظاہر ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے بعض طاہر کہتے تھے بعض کادی کہتے تھے بعض ہے وہ شاعر کہتے تھے تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گساخی ہے اور اسی وجہ سے وہ کافل بھی تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو, جو ہے وہ جو ہے ان کی شان میں وہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلاحلام کو معاذ اللہ جادو کا کہہ دیا کرتے تھے کاہر کہہ دیا کرتے تھے کاہر کہہ دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کانوں میں جبھی روئی ڈالی ان پر جبھی اللہ نے غفلت ڈال دی کہ وہ ایمان نہ لائیں وہ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں اور اپنے انہیں کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ سختی فرمائی اب آپ خود سوچیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ایسا کہے کیا ایسا ایمان لا سکتا ہے ہرگز نہیں لا سکتا میرا پاک رب ارشاد فرماتا ہے آئد نمبر انچاس پچاس اکیاون اور باون چار آیتیں جو ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں وقالو ائزا کننا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور رزا رزا ہو جائیں گے کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے قل كونوا حجاراتا او حديدا تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ او خلقم مما يكبر في صدوركم یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو أَوَّلَ یق تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا فص یوم و یقو لون متا کل اصو نریبا تو اب تمہاری طرف مسخر سے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے تم فرماؤ شاید نزدیک ہی ہو یوم یو گرو تم فتس تجیب نہ بے شمدی و تغب تم اللہ, اللہ قریلا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ آو گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا اور میرے بندوں سے فرمایا یہ اب پھر سگری آیت شروع ہو رہی ہے تو یہ چار آیتیں ہیں جس کی آمنے علاوہ کی ان کا اکٹھا آپ میرا ترجمہ سنیں پھر میں انشاءاللہ اس بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں ورنہ اس آیت سے ملتی جلتی آیات سے متعلق کئی مرتبہ تفصیل سے کلاب ہو چکا ہے کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل ہیں یہاں پر اور کافروں کا یہ حال ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافر جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے تو ترجمہ کنزولیمان چاروں آیتوں کا تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور مخلوق بلکہ اس سے پچھلی آیت کو بھی میں تلاوت کرتا ہوں اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزا ریزا ہو جائیں گے کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے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 قرآن مجید کے چار اہم موضوع ہیں یہاں اللہ تعالی کی توحید رسالت قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر تو آیس نمبر اکتالیس سے چوالیس میں توحید کا بیان ہے اور اسی طرح جو ہے پھر جو ہے آیس نمبر پینتالیس سے اڑتالیس میں رسالت کا بیان تھا اور پھر آیس نمبر انچاس سے باون مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان تو مشرقین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصے بعد چڑھ جاتا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریگا ریزا ہو جاتی ہیں پھر ایک مردے کے ذرات دوسرے مردے کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں پھر وہ انقلابات زمانے سے یہ ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہوں گے پھر ان منتشر ذرات سے دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا زندہ کیسے کیا جائے گا یہ کفار کے اعتراضات ہیں تو جواب یہ ہے کہ ان منتشر اور مختلف ذرات کو متمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم نافذ ہو اور ان کو مجتمے کر کے دوبارہ ایک زندہ جسم میں ڈھال دینا اس کے لئے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہو لیکن جس کا علم غیر متنعی اور جس کی قدرت بے اندازہ ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود میں لایا تھا یہ تفصیل ہے اس ان آیات مقدسہ کی یہی سینٹر آئیڈیا ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے یہاں قدرت کا اظہار فرمایا اور اس میں دلیل دی ہے کہ جب تم عدم میں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا جب ایک دفعہ تم پیدا ہو چکے تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو چیز نہیں بنائی جاتی ہے وہ زیادہ مشکل دوبارہ بنانے میں تو آسانی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل تھی نہ دوسری دفعہ مشکل اس نے جو پیدا فرمانا ہوتا ہے اپنی قدرت کے شان, شان قدرت کے حساب سے جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے وہ فرما دیتا ہے اور کن فرماتا ہے فایا کون پس ہو جاتا ہے جو بھی میرا ربجہ مُبِينًا اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے میں فرمایا گیا اور میرے بندوں سے فرماؤ تو یعنی ایماندار بندوں سے فرماؤ کہ وہ کافروں سے یہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو یعنی نرم ہو پاکیزہ ہو ادب اور تہذیب کی ہو ارشاد و ہدایت کی ہو کفار اگر بےودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے شان رضول کیا ہے کہ مشرقین مسلمانوں کے ساتھ بد کرتے اور انہیں ایزائیں دیتے تھے انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی اس پر یاد نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں صبر کریں اور یہ اللہ کہہ دیں یہ حکم قطال و جہاد کے حکم سے پہلے تھا باب کو منصوب ہو گیا جب یہ فرمایا گیا یا ایہا النبی جاہد القفار والمنافقین وغلوف علیہ کہ اے نبی مقوم احساس جا کہ قفار غلوف جہاد کرو اور منافقین کے خلاف بھی اور ان پر سختی برماؤ اور ایک دول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ایک آفر نے ان کی شان میں بے کلمہ زبان سے نکالا تھا اللہ نے انہیں صبر کرنے اور مواف فرمانے کا حکم دیا تو میرا پاک پر ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چون ہے کم آشم کم ان يعذبكم وما تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور ہم نے تم کو ان پر حاکم اعلیٰ بنا کر نہ بیچا سبحان اللہ اس حایت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یعنی تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور ہم نے تم کو ان پر حاکی میں اعلیٰ بنا کر نہ بھیجا یعنی تم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکی میں اعلیٰ بنا کر نہیں بھیجا یعنی ہم نے آپ کو ان, کے ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا یعنی اللہ اگر چاہے تو تم کو ایمان ہدایت اور معرفت کی توفیق دے دے اگر وہ چاہے تو حالت کفر میں ہی تو مہاری روح قبض کر لے اور پھر تم کو عذاب دے مگر اس کی حیثیت تم کو معلوم نہیں ہے اس لیے تم دین حق کی طلب میں پوری کوشش کرو اور جہل اور باطل پر اصرار نہ کرو تاکہ تم ابدی سعادت سے محروم نہ ہو اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلط سے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا یعنی آپ ان پر تشدد نہ کریں سختی کے ساتھ ان دین حق کی طرف نہ بلائیں تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی اور داود کو ضبور عطا فرمائی سبحان اللہ اس استعمت میں دیکھیے فرمایا گیا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو, جو کچھ آسمانوں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے تو اس سے مراد ہے یعنی سب کے احوال کو اور اس کو کہ کون کس لائق ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی یعنی مخصوص فضائل کے ساتھ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیا حضرت موس علیہ السلام کو کلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیم اور فرمایا کہ داود کو زبور زبور عطا فرمائی تو زبور کتاب الہی ہے جو حضرت سیدنا داود علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس صورتیں ہیں سب میں دعا اور اللہ کی سلام اور اس کی تحمید و اس میں حلال و حرام کا بیان نہ فرائض نہ حدود احکام اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا داعود علیہ سلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا تو مفسرین نے اس کے چند وجو بیان کیے ہیں ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا اس میں تمبھی ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے نہ کہ فضیلت ملک و مال دوسری وجہ یہ ہے اللہ تبارک عبارا نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواتیم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیرم اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤود علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موس علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توراید کے بعد کوئی کتاب نہیں اس آیت میں حضرت دعوت علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تخذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا غرض کے یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ایک کبرہ بردلالت کرتی ہے قطع کی وصفتو در کتاب موسی لیناتو در ضبور دعوت مقصود تو ای زر زہا فری نشد باقی بطفائل تست موجود تو میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس آہست سے بھی بالکل ظاہر و باہر ہے ایک سو پچاس صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا زبور شریف میں تھیں اور قرآن کی آپ جانتے ہیں ایک سو چودہ سورتیں آئے نمبر چھپن ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ انہیں جن کو اللہ کے سوا گمام کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا شان نزول کیا ہے کہ کفار جب کہ شدید میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کے کتے اور مردار کھا گئے اور حضور علیہ السلام کی حضور میں فریاد لائے اور آپ سے دعا کی التجا کی اس پر عائد نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب گتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو وہ تمہاری مدد کریں اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو تو یہاں پر جو ہے وہ میں تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا چلوں دیکھیے اس وائل سے مقصود مشرقین کا رب ہے وہ کہتے تھے کہ ہم خود اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں بلکہ عبادت کے لائق و مقررین ہیں یعنی اللہ کے فرشتے پھر انہوں نے فرشتوں کے فرضی مجسمے اور بت بنا رکھے تھے اور اس تعویل سے بتوں کی عبادت کرتے تھے بعض مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنہ عزیر علیہمخلاط والسلام کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کی تم عبادت کرو وہ تم سے کسی ضرر کو دور کر سکتے ہیں اور نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ متضرر کو دور نہیں کر سکتے اور نفع نہیں پہنچا سکتے تو جواب یہ ہے کہ ہم مشرقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور ان کی مراد پوری نہیں ہوتی اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ تم بھی خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہو اور بعض تمہاری بھی مراد پوری نہیں ہوتی اگر تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کو علم تھا کہ ہماری مراد ہمارے حق میں نقصان دہ تھی تو وہ کہیں گے کہ بتوں کو بھی علم تھا کہ ہماری مراد ہمارے لیے مضر تھی اور جس طرح تمہاری بعض مرادیں پوری ہوتی ہیں اس طرح ہماری بھی بعض دعائیں بوری ہو جاتی ہیں تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ مشرقین اور بت پرست اس کو مانتے تھے کہ اللہ فرشتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا خالق ہے اور فرشتے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر اللہ کی ہی عبادت کرنا لازم ہے اور مخلوق کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اور دیکھیے اس عائد کے تحت مودودی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لئے پکارنا بھی شرک ہے دعا اور استمداد استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا کہ ایک بت پرست مجرم ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے بہرحال ایک مشرکانہ عقیدہ ہے یہ مودودی نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں جد نمبر دو میں صفحہ نمبر چھ سو پینتیس میں تو دیکھیں اس ضمن میں ہم یہ عرض کرتے ہیں اس عائد میں اللہ نے مشرقین کا رد فرمایا ہے جو بتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ مص فلام مص و سلام کے مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کو بطور عبادت پکارتے تھے لیکن مودودی نے مترکن کسی, کسی کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک قرار دیا ہے حالانکہ قرآن میں ہے کہ لوگوں نے ذوالقرن سے مدد کی اور حضرت ذوالقرن نے ان سے مدد طلب کی سورہ صاحب کی آیت نمبر پچانوے چورانوے اور پچانوے جن کا مفہوم ہے انہوں نے کہا یا ذلفرن فساد کر رہے ہیں کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے کہا مجھے جو میرے رب نے دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا اور صور عمران کی آیت نمبر باون ہے جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہا اللہ قرآن میں کون میری مدد کرنے والا ہے تو اگر اللہ کے سوا کسی سے استعانت اور مدد طلب کرنا شرک ہو جیسا کہ مودودی نے مردودی نے لکھا ہے تو حضرت ذوالفرن حضرت عیسیٰ اور وہ سب لوگ جنہوں نے حضرت ذوالفرنین سے مدد طلب کی تھی مشرق قرار پائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آز بن برقیہ سے تل سے بالکیس منگانے میں مدد طلب کی اور لوگ عام طور پر دینی اور دنیاوی معاملات میں گھسے ہیں اس لیے مطلقاً مدد طلب کرنے اور غیر اللہ کے پگارنے کو شرک کہنا درست نہیں ہے اس میں لا حالہ کوئی قید لگانی ہوگی اور صحیح قید یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کر اور حقیقی فریاد رکھ اور مستقل بالزاد مشکل کشا اعتقاد رکھ کر بکار کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا شرک ہے خاص ما فوق الاسباب امور میں مدد طلب کی جائے یا ما تحت الاسباب میں دور سے پکارا جائے یا قریب سے مشرقین جو بتوں کو پکارتے تھے وہ ان بتوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں خدا کے قریب کر دے گی تو اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے تاہم افضل اور اولا یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر ضرورت میں صرف اللہ کی مدد طلب کی جائے تو ارشاد خدا بندی ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے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 فرمایا گیا کہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں اس سے مراد ابھی آپ سن چکے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے گروہ کو پوجتے تھے وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی اللہ نے یہ یاد نازل فرمائی اور انہیں آر آڑ لائی تو فرمایا گیا کہ وہ مقبول بندے جنہیں ایک آخر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے یعنی تاکہ وہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائے اس سے معلوم ہوا کہ مقرر بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائے اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہی طریقہ ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں یعنی کس طرح معبود سمجھتے ہیں وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رحم اس سے امید رکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں چنانچہ ارشا فرمایا بھی آج نمبر اٹھاون ہے یتیم اللہ نشن نَحْنُ بوہا قَبْلَ يَوْمِ او اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا کانا غالی کا فِي کتابی مَسْطُورًا اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روزے قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت خطادہ بیان فرماتے ہیں یہ اللہ کی قضاء اور تقدیر سے ہے جس سے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یا تو اللہ اس بستی کے لوگوں کی روحوں کو قبض کر کے ان کو ہلاک کر دے یا اس بستی پر عذاب نازل فرمائے جس سے وہ بستی نیس کو نابود ہو جائے اور لہذا اس آیت میں ایسی بستیاں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفر اور فخش گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر انسٹھ ہے وما منا بل آنا سیلو بل آیاتی تخیفہ اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جٹلایا اور ہم نے سمود کو نافا دیا آنکھیں کھولنے کو تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بیچتے مگر ڈرانے کو تو دیکھیے اس آیت پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے فرمایا گیا کہ ہم ایسی نشانیاں بیچنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جٹھ یہاں مراد یہ ہے اگلوں نے جھٹلایا یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے لبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں جس پر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے گی اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے کیا جائے لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیس تو نابود کر دیا جائے گا اس لیے کہ رب کی سنت یہی ہے تو طلب کرے اور ایمان نہ لائے تو پھر رب اسے ہلاک کر دیتا ہے اور مولت نہیں دیتا اللہ اکبر اور اسی سے متعلق رب نے فرمایا کہ ہم نے سمود کو ناخا دیا آنکھیں کھولنے کو یعنی اجت واضحہ تو انہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کیا اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بیچتے مگر ڈرانے کو یعنی جلد آنے والے عذاب سے تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ساٹھ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا رب اشاقی قرآن ون خب وزید ہم اللہ تو بیان کبی ر اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لانت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی کفایت کو سمجھے فرمایا گیا جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں کیا مراد ہے یعنی اس کے قبضہ قدرت میں تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجئے اللہ آپ کا نگہبان ہے اور فرمایا ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا یعنی معائنہ عجائب آیات اللہ کا جو تمہیں دکھایا تھا یعنی شب میں راج بحالت بیداری مگر لوگوں کی آزمائش کو یعنی اہل مکہ کی آزمائش چنانچہ جب حضور علیہ السلام نے انہیں واقعہ راج کی خبر دی تو انہوں نے اس کی تکلیف کی اور بعض مرتد ہو گئے اور تمستر سے عمارت بیت المقدس کا نقشہ دریافت کرنے لگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو ظاہر کہنے لگے معاذ اللہ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لانت ہے یہ پیڑ کیا ہے یعنی درخت ضکوم جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے اس کو سبب آزمائش بنا دیا یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے تو آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے یہ اعتراض انہوں نے کیا اور قدرت الہی سے ظاہر ہے وہ غافل رہے نہ سمجھے کہ اس قادر و مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں سمندل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے آگ ہی میں رہتا ہے اور بلا کے ترک میں اس, اس کے اون کی تولیاں جو ہے وہ بنائی جاتی تھی جو میری ہو جانے پر آگ میں ڈال کر صاف کر لی جاتی اور جلتی نہ تھی شرل مرغ انگارے کھا جاتا ہے اللہ کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کیا برعیب ہے اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کفار کو سمجھایا لیکن دیکھیے کی قسمت اس پاک کلام کو سننے کے باوجود اچھا ہم تو ظاہر ہے کہ مفسرین نے جو تشریح فرمائی ہے تفاصیر فرمائی ہے وہ سمجھتے ہیں نا لیکن ان کفار کو تو نبی پاک علیہ السلام قرآن سمجھاتے تھے جب صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر بیان فرمائیں تو اس سے بڑی اور تفسیر تو ہو ہی نہیں سکتی کوئی تو پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے ہاں اللہ کا کتنا کروڑ ہک کروڑ کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم گناہ گاروں کے پاس ہیں اللہ تعالی استقامت سے دین عطا فرمائے استقامت صرف ایمان نصیب فرمائے اس میں اللہ رب العزت برکتیں رحمتیں عطا فرمائے زیادتی عطا فرمائے اور اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے حضرت سیدنا النا امام جن کا پرسوں اور تھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مزید پخت بھی عطا فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین سلم آمین وما علینا البلا غلط تو الحمدللہ للہ آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر ساٹھ تک گر سے قبول ہوا ہے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اب ناگ شریف چلے فرما دیں ناگ شریف کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گھر سماعت فرمائیں گے تو دل میں مدینہ ناگ شریف شاہ والا مجھے قائبہ بلا لو اگر آسانی سے مل جائے تو لگائیں ورنہ ہم جو سنتے ہیں زیادہ آپ کو پتا ہی ہے کوئی سا بھی کلام لگا دیں ہم آپ کے لیے مائک چھوڑتے ہیں کچھ لکھنا ہے